Oh, oh. یہ مسئلہ تو بہت اہم آپ نے پوچھا یہ بعض بوڑھے نہیں بلکہ تمامی حضرات کا تقریباً یہ ہے بعض بوڑھے حضرات بڑے استنجا میں اندرونی حصے میں پانی سے صاف کرتے ہیں روزے کا کیا حکم ہے لیجئے پانچ انسان کے جسم میں ایسے ذرائع کہ جن سے کوئی چیز اندر چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس میں ایک ہے ناک ایک ہے کان ایک ہے منہ اور ایک پیشاب اور پاخانے کی جگہ پیشاب کی جگہ سے تو مرد کا استثنا ہے کہ پیشاب کی جگہ سے اندر پانی نہیں جا سکتا لیکن یہ خواتین کے لیے ان پانچ ذرائع سے کوئی چیز اندر جائے تو روزے کو توڑ دے گی اب کیا ہوا جب آپ استنجا کرنے کے لیے بیٹھے تو فوقا نے منع کیا کہ جب بڑا استنجا ہو تو نیچے کی طرف زور دے کر کے استنجا نہ کیا جائے اگر پانی نیچے سے اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ زور نیچے نہ دیا جائے اور ویسے استنجا کیا جائے اور اگر زور دے کر استنجا کیا جائے اور پاخانے کا اندرونی مقام اگر باہر آ جائے اب جب آپ اٹھیں گے تو پانی اندر چلا جائے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے حضرات ایک جازبیت والا کپڑا جو ہے اپنے باتھ روم میں رکھے کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو تو اپنے مقام کو کپڑے سے صاف کر کے پوری تری جو ہے وہ سب کپڑے میں جذب کر لیں اب اگر کھڑے ہو جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ورنہ اگر پانی اندر جائے تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور میں نے چونکہ علم طبی تھوڑا سا پڑھا اس میں ہمارے اطبہ کہتے ہیں کہ اس سے بواثر بھی ہوتی ہے اور پانی اندر جانا جو ہے بہت زیادہ آدمی کے لئے نقصان دے اس لیے اس سے بچا جائے یہ ہم نے مسئلہ بیان کیا کوئی ایک بے وقوف صحافی تھا اس نے ہمارے مسئلے کو سمجھا ہی نہیں پورا اخبار میں ہمارے خلاف کالم چھاپ دیا کہنے لے لو بھائی جتنے استنجا کرنے والے سب کے روزے ٹوٹ گئے شاید تو بھلا کہ جتنے ماننے والے سب کے روزے ضائع ہو جائے اس بے وقم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہمارے پاس اہم کر کے کہتا بھائی آپ نے کیا مسئلہ بیان کیا تو میں اسے مسئلہ بیان کرتا پورا اخبار کا پہلا صفحہ میرے خلاف جھاپ دیا کہ جناب مولانا تو کہتے ہیں کہ روزے میں استنجا ہی نہیں کیا جائے اور کوئی استنجا کرے گا سب کا روزہ ٹوٹ جائے گی ٹٹا تمسکور نہیں ہے یہ شرعی مسائل ہیں جو حدیث مقدسہ سے ماخوذ اور فقی کتابوں میں موجود ہیں ہمارے گھر کے مسائل نہیں